إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدل الله فلم ضل له ومن يضلل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين عاموا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توثث به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال الرجيم ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عظيم وجاءت سكرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه فحيظ ونفقت الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع أسائك وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عند غطاءك فبصروا في اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عكيد القياف دعنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لأن آخر فالقياف في العذاب الشهيد قال قرينه ربنا ما طويته ولكن ذن في ظلال بعيد قال لا تختصموا لديا وقد قدمت إليكم بالرعين ما يبدل القول لديا وما انا بظملا من للعبيد وقال عز وجل ومن يفع الله ورسوله ويخشى الله ويتطحي فأولئك هم الفائزون ما يؤخذ بمسنوناك بعد جو عائد من سورة النور كي اسم الله سبحانه وتعالى كاميابيك الشرط و كاميابيك کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب وہ ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ اس کے اصول کی اطاعت ہو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کا تخوا ہو پھر جو خطبۃ الحاظ آپ کے سامنے ہر جمعہ پڑھا جاتا اور آج بھی پڑھا گیا جس میں تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان تینوں آیتوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی تقوی کا ذکر فرمایا یا ایو الدین امنط اللہ محقۃ وقات یا پرانی مجید میں مومن کی جنصفات کا جاوجا تذکرہ مارد ہے ان میں سے تقوا بھی ہے مومن متقی ہوتا ہے اور تقوع اس کی ابلازی میں صفت ہوتی ہے پرانی مزید میں لفظ تقوا اپنے مختلف مشتقات کے ساتھ تقریباً دو سو پچاس پر آٹھ مرتبہ استعمال ہوا ہے تقوے کے لفظی معنی عربی زبان میں کسی بھی چیز سے بچنے اور پرہیز کرنے کے آتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کسے کہا جاتا ہے اخلاق کرام نے اس کو مختلف انداز میں مختلف الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے سب سے جانے تعبیر تقوے کی سب سے جامع تاریخ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال جواب میں ملتی ہے جب امیر المین فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ ابئی بتاؤ کسے کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوچھنے کا مطلب یہ ارگیز نہیں کہ عمر کو نہیں معلوم تھا کہ تقوا کسے کہتے ہیں نہیں خوب جانتے ہیں لیکن اہل علم کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ اہل علم جب بھی دوسرے صاحب علم سے ملا کرتے ہیں اس کے علم سے استفادے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں تو اس لیے امیر المین فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید ان سے پوچھا کہ ابئی بتاؤ کسے کہتے ہیں اور ابئی سے اس پوچھا کہ عبید انکار یہ کا علم صحابی ہیں کہ کتاب الٰہی کے خصوصِ علم کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے سب سے زیادہ اہم ہے تو عبی بن وضی اللہ نے قرآن مزید کی ہزار آ آیتوں میں تدبر کے بعد جواب دیا اے اللہ کے نبی میں سمجھتا ہوں کہ شاید آیت یہ پرانی مجید کی سب سے عظیم آیت ہے صلی اللہ خوش ہوئے ان کے سینے کو تھپکتے ہوئے ان کو شاباشی دیتے ہوئے کہا لیا نکل المندر، المندر ان کا کتاب کا خصوص علم تمہیں مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا خاص علم تمہیں عطا کیا ہے کہ تم نے میرے سوال کا بڑا صحیح جواب عطا کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پیش نظر عبی بن کاف کا یہ علمی مقام تھا، یہ علمی علمی پوچھا کہ بتاؤ نے کہا سے کہ امیر المومنین بتائیے کہ کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہو جو بڑا ہی تنگ راستہ ہے فاروخی اللہ سنگ اور دوسرے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں بڑے احتیاط سے گزرنا پڑے گا قدم قدم پو پھو کے رکھنا پڑے گا اور راستے میں بالکل سیدھے چلنا پڑے گا اگر زرے, دائن جانب مائل ہو جاؤ, تو میرے کپڑے کانٹوں سے الج جائیں گے اور اگر ذرا پائیں جانب مائل ہو جاؤں میرے کپڑے پائیں جانب کی چھاڑیوں سے الجھ جائیں گے تو اس سیدھے راستے پر سیدھا چلنا پڑے گا مل سکوا اسی کا نام اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا اسی احتیاط کے ساتھ زندگی میں قدم قدم پھونک کر رکھنا اسی کا نام تقویٰ ہے بھائیو بھائی بن کاڈے دار جھاڑیوں کا ذکر کیا کہ راستے کے دائیں طرف بھی کانڈے دان جھاڑیاں راستے کے بائیں جانب بھی کانڈے دار جھاڑیاں اس سے دراصل شیطان کے دو حملے مراد ہیں شیطان کے دو حملے مراد ہیں شیطان انسان کو جب گمراہ کرنا چاہتا ہے تو یا تو شبہات کے راستے سے آتا ہے یا تو شہباد کے راستے سے آتا ہے شیطان انسان کو شکار کرنے کے لیے دو طرح کے جال بچھاتا ہے ایک شبہات کا جال ہے ایک شہباد کا جال ہے کیا مطلب شبہات سب سے پہلا حملہ شیطان انسان سے کرتا ہے شبہات کا حملہ اس کے دین میں شک ڈالتا ہے اللہ اس کے رسول اور آخرت کے, کے بارے میں شک ڈالتا ہے غلط قسم کے حوصلوں سے ڈالتا ہے مختلف اس اس اس اس شیطان کرتا ہے کا حملہ. کے میں وہ لوگ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہی لوگ بچ سکتے ہیں علم والے ہی شیطان کو اس حملے میں شکست دے سکتے ہیں جس کے پاس علم نہیں شریعت کا علم نہیں دین کی معلومات نہیں وہ اس حملے میں ناکام ہو جاتا ہے نہ مراد ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے دین میں شک ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو شیطان کا پہلا حملہ شبہات کا ہوتا ہے لیکن جب کوئی انسان اس حملے میں شیطان کو شدت دے دیتا ہے شیطان کو مار دیتا مار دے دیتا ہے شیطان کو ہرا دیتے ہرا دیتا ہے تو شیطان کا دوسرا حملہ اس انسان پہ ہوتا ہے شہوات کے رابطے سے مراد انسانی نفس کے اندر جو ہوتی ہیں غلط قسم کی خواہشیں ہے کی محبت عورت کی محبت عہدے و منصب کی محبت اقتدار کی محبت شہرت و ناموری کی چاہت انسان کے دل میں جو جذبات ہوتی ان کو شہباد کہا جاتا ہے شیطان جب کسی انسان پر شبہات کا حملہ کر کے ناکام ہو جاتا ہے اس کے ایمان کو متزن نہیں کر سکتا اس انسان کے پاس اب وہ شہباد کے راستے سے آتا ہے اور شیطان بڑا نفل شناخت ہے شیطان بڑا نفل و ہے وہ خوب جانتا ہے کہ زید کے پاس مال کے راستے سے جانا ہے یا عورت کے راستے سے جانا ہے یا عہدہ و اقتدار کے راستے سے جانا ہے یا شہرت اور ناموری کے راستے سے شیطان خوب جانتا ہے میری کمزوری میرا شیطان خوب جانتا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ جو شبہات کے حملے میں شیطان کو پچھاڑ دیے رہتے ہیں اس دوسرے حملے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اس دوسرے حملے میں شیطان ہونے پچھاڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بھائی چیز کا نام ہے انسان شیطان کا ان دونوں سمتوں میں مقابلہ کرے ان دونوں جہتوں میں مقابلہ کرے ان دونوں مقابلوں میں شیطان کا سامنا رکھ کرے اسے شکست دے شیطان ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو ہماری زندگی اتنی مستحکم مستحکم ہو کہ شیطان ہمارے دنوں میں کوئی شعا پیدا کر سکے کوئی شر نہ ڈال سکے اور شیطان نہ نہ حرام مار کے راستے سے نہ نوزب باللہ غلط تعلقات کے راستے سے نہ ہی عہدہ و منصب کے نشے کے راستے سے انسان کتنے بھی شیطان کسی بھی راستے سے ہمیں گمراہ نہ کر پائے اسی کا نام تقوی ہے متقی ہے وہ انسان کہ جو ان دونوں عملوں میں شیطان کو پچھان دیتا ہے اور شیطان کو نامراد اور ناکاری کر دیتا ہے وہی انسان متقی ہے اور اسی کا نام تقوی ہے متقی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی انسان سے نسبت خاص کی نبی سنائی کہا کہ جو انسان متقی ہو جس کے دل میں تقواہ ہو وہ انسان اسے اللہ تعالی میرا تقرم حاصل کرے گا جنت میں تقرم دے گا آپ نے فرمایا ان اَوْلَ النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحِيقُوا كَانُوا آپ فرما دیکھیں کہ میرے تقرم کے ست سے زیادہ حق میری قربت کے ست سے زیادہ حق میرے قریب رہنے کے ست سے زیادہ حق دار وہ امت ہی ہے جو متقیم ہو جن کے دلوں میں تقواہ ہے ان کے دلوں میں سب ہوا ہے بتاؤ یہ بلال حبشی جو کالے کلوٹے غلام تھے حبشی غلام تھے غلام کے حیثیت سے بازار میں بیچے گئے تھے یہ کالے کلوٹے حبشی غلام بلال وزی اللہ اللہ کے نبی سے اتنا فریف کس نے کیا کہ کہتے مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہزار صحابہ میں سے یہ اعزاز ادا کیا کہ بلال بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر کی سدائے تو ہی کرو نبی کریم صلی اللہ سے بلال حبشی کو کس نے اتنا فریف کیا وہ بلال حبشی کا ایمان وہ بلال حبشی کا تقوا وہ جو ڈر اور خوف تھا اس لیے آپ نے فرمایا اور بل مسلم شریف کے روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی محبت کی بجارت سنائی اور فرمایا ان اللہ تعالی العدد التقی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے انتہا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے جس کے اندر یہ تین سبتیں پائی جائیں پہلی صفت العب الطفی وہ بندہ جس کے پاس تقوا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو متقی ہے پرہیزگار ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ سے الائی اس کے اندر نظر آتا ہے اور دوسرا الوانی مستق ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا بے نیاز بھی ہے لوگوں سے مانگتا نہیں لوگوں سے پھیلاتا آن آن نہیں لوگوں کے, کے اپنی ضرورت رکھتا نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے حالت میں رکھا اسی پر کرتا ہے متقی بھی ہے بھی حالانکہ مستفی انسان کو لوگ چاہتے ہیں لوگ محبت کرتے ہیں لوگ نوازنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ <تصفح> پھیلائے لوگ اسے ضرور دیں گے لیکن سبحان اللہ وہ مستقی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا دھنی ہے بے نیاز ہے اور تیسری صفت فرمائی الحفی بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا گمنام بھی ہے بڑا گمنام بھی ہے وہ اپنے تقوی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا کرتا وہ اپنے تقوی کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا وہ اپنے حصہ کو جہاں تک ہو سکتا چھپاتا ہے کہ کہیں رہا کاری کا جذبہ نہ آ جائے یہ تین سفید اسکیفتیں جس کے اندر ہوں تب بے نیازی اور گمنامی ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اس لیے کے خلوص چان ہو نہیں سکتی کہ آدمی متقی ہونے کے ساتھ لوگوں سے بنیاد ہو اور مستقی ہونے کے باوجود لوگوں میں گمنام ہو وہ اس کے خلوص کی سب سے بڑی پہچان ہے قرآن مزید نے شرط کرار دیا معیار عز و شرف قرار دیا دنیا میں انسان عزت و سربلندی کے بہت سارے معیارات قائم کر لیتے ہیں انسان حسف و نصر کو باعث عزت سمجھتا ہے کہ کسی اعلیٰ خاندان سے اگر تعلق ہو سمجھتا ہے کہ میں اس لیے عزت والا ہوں کہ میرا خاندان اونچا کوئی اپنے آپ کو عزت والا اس لیے سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے میرے پاس بڑا مال ہے کوئی اپنے آپ کو عزت والا اس لیے سمجھتا ہے کہ میں بڑا صاحب اثر و رسو کو میرے ایک اشارے پہ سو حاضر ہوتے ہیں اور میرے ایک اشارے پہ وہ بیٹھے کرتے ہیں کوئی اپنے آپ ہاں کو عزت والا سمجھتا ہے و غلط عزت اللہ کے پاس کیا ہے سربلندی اللہ کے پاس کیا ہے حتیث عزت, و اللہ, کے پاس ہے عزت و اللہ کے پاس کیا ہے سورت الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا یا اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو وہ شوری چاہ رکھو تمہیں مختلف خاندانوں میں مختلف کمبوں میں مختلف قبیلوں میں پاٹا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو تمہارا تمہارے تعارف کا ذریعہ ہو سکے یہ تقسیم یاد رکھنا خاندانوں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملا کرتی کمبے قبیلے کی بنیاد پہ عزت نہیں ملا کرتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہیں عزت ملا کر دی ہے تمہارے سطوے کی بنیاد پر تمہارے دل میں اللہ کا جو ڈر ہے جس کے دل میں اللہ کا جتنا زیادہ ڈر اور خوف و تک ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص اسی قدر محدت ہے محترم ہے عزت والا ہے تو شرط والا ہے دنیا اس کو کتنا حقیق کیوں نہ سمجھتی ہو اللہ کے نیسن نے فرمایا کہ زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں گمنام ہوتے ہیں ان کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی معاشرے میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہر کوئی انہیں دھکا دیتا ہے ہر کوئی انہیں ڈھکیلتا ہے لیکن ان کے دل کے تقوی کی وجہ سے ان کا اللہ کے پاس یہ مقام ہوتا ہے یہ عزت ہوتی ہے کہ کسی مِنَّ مِن معاملے میں وہ اللہ کے نام کی تسن رب العالمین کے اوپر سے ان کی کی لاز رکھ لیتا ہے یہ وہ شرط ہے کہ جس کو دنیا دھکے دیا کرتی ہے لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام اتنا بلند ہے کسی معاملے میں اللہ کے نام کی تسم کھا لے رب العالمین اس کی ستن کی لاز رکھ لیتا ہے تقوے کی برکات تقوی کے اور تقوی کے نتائج انسان اپنی زندگی میں سرم سرم پر دیکھ سکتا ہے قرآن نے کہا ومن اللہ اسرا جس شخص کے دل میں بھی اللہ کا تقوع ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کرے گا زندگی کے معاملات معاملات معاملاتی معاملات جو بھی انسان کے معاملات ہوتے ہیں دنیا میں دل میں اگر ہو اللہ تبارک و جانا اس کے تمام معاملات میں آسانی فراہم کرے گا پھر اللہ تعالی نے اسی سیاح نے فنمایا يَتَّقِ میںسلّ اللہ جا جو کوئی اللہ کا تقویٰ نہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہر مشکل سے نکال دے گا ہر مشکل سے نکلنے کی راہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا دے گا شیخ محمد بن عبد عب اللہ رحمۃ اللہ کی سبار حیات میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ جا بجا ملتی ہے کہ عثمان بن محمد جو ایک قبیلے کا سردار تھا عثمان بن محمر نے شیخ محمد بن عبد عب رحمۃ اللہ علی کو ایسے وقت میں پناہ دی جب اس, اس علاقے کے تمام رہے تھے اور ان کی دشمنی پر اتر آئے تھے بڑی مضبوط تھی اس نے معلوم ہوا ہے کہ تم نے محمد بن اب کو پناہ دی ہے اگر عزت چاہتے ہو محمد بن اب کو میرے کے حوالے کر دینا ورنہ میں تم پر حملہ کر تم پر میں دور ہوگا. آیا پیغام لے کر عثمان بن یہ جانتے ہوئے بھی کہ کی دعوت سچی دعوت ہے اور یہ دعوت لے کر اٹھے ہیں مگر جب اپنی کرسی جاتے ہوئے دیکھا تو کرسی کا حلیس بن کر اس نے شیخ محمد بن ابا کو کاسد کے حوالے کر دیا صرف شیر نامد بن عبد اللہ کو لے کر چلا اپنے بادشاہ کے پاس لے جانے کے لیے اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ راستے ہی میں محمد بن عبد اللہ کو قتل کر دیں گے اس لیے کہ بادشاہ نے اجازت دی ہے کہ محمد بن عبد اللہ کو زندہ حاضر کرو یا مردہ حاضر کرو اس نے کہا شیخ محمد بن عبد سے سامنے آگے چلنے کے لیے کہا شیخ محمد بن عبد اللہ آگے آگے چل رہا ہے اور یہ کافی پیچھے, پیچھے چل رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ راستے میں میں تلوار نکالوں گا محمد بن عبد کا سر قلم کر دوں گا اور اس کے سر کو لے جا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا خود اس کا بیان ہے شیخ محمد بن عب اللہ رحمۃ اللہ علی کو اس کے سر کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے ان کی زبان پہ ایک تھی ایک زبان تھی، وہ رہے تھے تھے اور یہ آیت پردے بھی رہے تھے جو بھی اللہ تعالی کا سدوا اپنا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے گا وہ یہ آج پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کاسف کا بیان ہے راستے میں پا میں اپنا ہاتھ تلوار کے نیام کی جانب لے جاتا کہ کسی طرح تلوار نکالو محمد بن عبد اللہ کا سر قلم کر دو لیکن اس کا بیان ہے کہ جب بھی میں نیام کی جانب ہاتھ لے جاتا مجھے یوں محسوس ہوتا کوئی غیبی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو روک رہی ہے کوئی وی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو روک رہی ہے وہ تلوار مجھ سے نکالی نہیں جا رہی تھی وہ تلوار میرے ہاتھ سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی دو تین بار یہ حیثیت ہوئی اس کو یقین ہو گیا کہ محمد بن عبد اللہ سچے ہے دعوت اس کے ساتھ وہاں سے پاک ہوا تو بانو ایک ایسی چیز ہے کامیابی کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وسط اللہ وی والم اللہ, اللہ, اللہ لوگوں اگر تم حقیقی علم چاہتے ہو شریعت کا گہرا علم چاہتے ہو اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرو علم ایک اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور یہ نور اسی انسان کو حاصل ہوگا جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو جس کا دل تقویٰ سے محروم ہو اس کو علم کی نعمت اور علم کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی تقویٰ کامیاب زندگی کی ضمانت ہے تقویہ کامیاب زندگی کی گارنٹی دیتا ہے جس انسان کی زندگی میں تقویہ ہو جو انسان مستسی ہو قرآن اس کو گارنٹی دیتا ہے تمہاری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے آخرت تو کامیاب ہونی ہی ہے چنانچہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جہاں بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں جہاں بہت سارے اسباب ہمیں ملتے ہیں جہاں بہت سارے درد میں ملتے ہیں ان ایک عظیم درد یہی انہیں ایک عظیم درد یہی کہ یوسف علیہ السلام کا حصہ جب ختم ہوتا ہے مدید یوسف علیہ السلام کی زندگی کے خلاصے کے طور پہ کہتا ہے اِنَّهُ مَن ان نغمیت کسی ہوجر مفتی ان نغمیت کسی ہوئے حضرت مفتی یقیناً جو انسان بھی اللہ کا سخوا اپنا بن کر زندگی گزارے گا تفلے کے ساتھ ساتھ قبر کا دامن بھی تھامیرنا ہے ایسا انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا نا مراد نہیں ہو سکتا اس کی زندگی فیل نہیں ہو سکتی کامیاب ہے وہ انسان ایک وقت تھا یہی یوسف ہے ارے یہ فلاد اور اپنے گھر سے نکالے گئے کوئی بھی کوئی کی تاریخ گہرائیوں میں ڈال دیے گئے اور پھر ایک وقت تھا کہ مصر کے جیل میں مصر کے خیب خانے میں نہ بھائی سے تو مجرم خیب خانے کی کوٹریوں میں بند کر دیے گئے لیکن ایک وقت یہ بھی تھا ایک وقت یہ بھی آیا کہ اسی مصر کے تخت و سانس کے مالی بن بیٹھے اسی مصر کے حکمران بن بیٹھے اسی مصر کے مالشاں بن بیٹھے اسی مشر کے کرتا دھرتا بن بیٹھے کہاں وہ کنویں کی تاریخیاں کہاں مصر مشر کے پید کھانے کی وہ پوٹ لیا اور کہاں مصر کا سخت پار مصر کے ساتھ خانے میں فہد سے ہے مسلم انہیں بند کیا گیا تھا اللہ نے ان کی زندگی میں وہ وقت بھی لایا جب وہ بادشاہی کی تھی انہیں کھو میں ڈالا تھا وہ سارے بھائی ان کے سامنے بے بس کھڑے ہوئے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ جس یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈال کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی وہ یوسف آج مشر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے اپنے بھائیوں کے سامنے جو لاچار اور مجبور بھائی کر کھڑے ہوئے تھے اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اور یہ بتاتے تھے کہ میرے بھائیوں تم نے مجھے شاید مجھے جس انجام سے دوچار کرنا چاہا جس کنویں نے ڈالا اس کنویں سے نکل کر میں مصر کے تخت پر کیسے پہنچ گیا مجھے حکمرانی کیسے حاصل ہوئی کہا میں یہ مجھے ہوگے سے حاصل یہ سربنندی یہ احساس یہ عزت یہ کامیابی یہ مجھے کے ذریعے سے حاصل ہوئی اور یہ صنا صرف یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں اصول کے طور پر پیش کرتا ہے جو شخص بھی زندگی کے امتحانوں میں اللہ زندگی میں جو آزماتا ہے انسان کو مال کے ذریعے عورت کے ذریعے اور کئی آزما سے جو آزماتا ہے ہر آزما اس میں جو شخص ہر آزماش میں جو شخص تقوے کو اپناتے ہوئے اپنے تقوے کا سبوک دیتے ہوئے کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا میں عزت اور سر بلندی کی گارنٹی اور ضمانت دے رہے ہیں بھائیو تقوی کے سلسلے میں پرانی مجید کا اگر آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ پرانی مزید میں تقوی کا زیادہ تر تذکرہ معاملات کے سیاحت میں ہوا ہے قرآن مزید میں ٹکوے کا جو لفظ ہے ٹکڑے کا جو ذکر ہے زیادہ سے زیادہ معاملات کے احتیاط میں ہوا معاملات کا مطلب کیا ہے معاملات کا مطلب دوسرے انسانوں کے ساتھ ہم جو معاملہ کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تلاش دیتے ہیں خلا دیتے ہیں کھلا دیتے ہیں انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں دشمن سے لڑتے ہیں ہمارے کسی سے اختلافات ہوتے ہیں یہ جو ان کو معاملات کہتے ہیں اور قرآن مجید پر کے دیکھو ہم کی قسم قرآن مجید میں تقوی کا یہ لفظ زیادہ سے زیادہ معاملات کے ساتھ آیا جس کا مطلب کیا ہوا جس کا مطلب یہ ہوا مستی بننے کے لیے عبادات میں پکے ہونا کافی نہیں ہے معاملات میں بھی کھڑے ہونا ضروری ہے نمازی ہے روزے دار ہے لیکن روزے رکھتا ہے نمازوں کا قابل ہے اور مگر معاملہ یہ ہے مسجد سے باہر نکلتا ہے گھر جاتا ہے تو بیوی کامتی ہے بچوں کو سکاتا ہے بیوی کو مارتا ہے بیوی کو ڈانٹتا ہے دکان جاتا ہے باہر, باہر بولتا ہے کاروبار میں اوروں کو دھوکہ دیتا ہے دوسروں کے حقوق ہڑپ کرتا ہے دوسروں حقوق ہزم کرتا ہے بات بات پہ دوسروں کو گالیاں دیتا ہے دوسروں کی چگری کرتا ہے خوری کرتا ہے رشتوں کو توڑتا ہے اللہ کی تسما اس کا شخص کتنی مناظیں پڑنے کس نے روزے رکھ لیے مستقبل ہو نہیں سکتا کبے کی لازمی شرط یہ ہے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں کھڑا ضروری ہے انسانوں کے ساتھ انسانوں کے جو حقوق دینے ہیں ہر انسان کو اس کا موجودی حق دے صحیح معاملوں میں مرتقبی انسان ہے سورت اس طرح سورے بنانے کے سورت استد اور تلاش کا مطلب کیا ہے میاں بیوی کا معاملہ میاں بیوی کے جھگڑے شوہر اپنی بیوی کو تلاش دے رہا ہے سورت اور میں دیکھو تقوی کا لطف کتنے مطلب آیا ہے تین چار صفحات کی چھوٹی سی صورت لیکن اس صورت کو کر کے دیکھ لو اس چھوٹی سی صورت کے اندر سپنے کا لفظ اللہ تعالیٰ بار بار کتنے نظر ذکر کر رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ معاملات میں جو شخص کھڑا نہ ہو زبان کا پکا نہ ہو وعدوں کو پورا کرنے والا نہ ہو دوسروں مستفی ہو نہیں سکتا مستفی عقیدہ مستفی بننا چاہتے ہیں کو اپنانا چاہتے ہیں زندگی میں بڑی نزاکت سے چلنا پڑے گا زندگی میں بڑی نزاکت سے چلنا پڑے گا کیسی نزاکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال طيب وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات اپ نے فرمایا کہ جو چیز حلال ہے اس کا حلال ہونا واجب ہے وان الحرام بين جو چیز حرام ہے اس کا حرام ہونا واجب ہے اپ نے امور مشتبهات و امور مشتبهات حلال اور حرام کے درمیان بہت ساری چیزیں مشتبہ ہیں بہت ساری چیزیں مشتبہ ہیں ایسی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں واضح نہیں ہوتا ہے۔ علیم کا اختلاف ہوتا ہے کوئی اسے حلال کہہ رہا ہے کوئی اسے حرام کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر انسان متقی بننا چاہتا ہے مدتیوں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تقوی کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف حرام سے نہیں بچنا ہے حرام کے ساتھ ساتھ ان تمام مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ہے ہر وہ چیز جس میں دینی نائیے سے نائیے سے شرعی شری نایے ہو اس سے بچنا ہے وہی شخصی ہے قلعہ یور ہی بو ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا جس چیز میں بھی شک ہے اسے چھوڑ دو جس چیز میں بھی ناجائز ہونے کا ہے ہو اسے چھوڑ دو جس چیز میں بھی حرام یقین نہیں شما ہو صرف یہ ناجائز ہو سکتی ہے سیونٹی پرسینٹ آپ کو یقین ہے کہ یہ جائز ہے لیکن تھرٹی پرسینٹ آپ کو شبہ ہے کہ یہ ناجائز ہو سکتی ہے کہا اگر مستقی بننا چاہتے ہو تو اس مشتقہ چیز کو بھی چھوڑ دو اس مشتبہ اس مشتبہ چیز کو چھوڑے مگر کوئی انسان مستقی نہیں بن سکتا آپ صلی اللہ وسلم نے مثال دی کرا یو شفافی کہاں کے بادشاہ ہے بادشاہ کی اپنی چراغا ہے بادشاہ نے اپنے جانوروں کا حکومت کے جانوروں کو چرانے کے لیے چراغا بنائی شراگا میں قانون یہ ہے کہ صرف بادشاہ کے جانور چریں گے حکومت کے جانور چریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ کوئی عام انسان اپنے جانور کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے اسے اگر اپنے جانور کو بادشاہ کی شراہ میں جانے سے روکنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا جہاں بادشاہ کی شراہ کے حدود شروع ہوتے ہیں اس کے قریب پہ نہیں اس کے کافی دور چرانا پڑے گا اپنے جانور کو اگر کوئی شخص یہ کہہ کر کہ ارے ابھی بادشاہ کی چراغا تو ایک بارش ہو ہے کوئی بات نہیں میں اپنے جانور کو یہاں چراتا رہوں گا آپ نے فرمایا اگر بادشاہ کی چراغا کے قریب لے جا کر کوئی اپنے جانور کو چرائے گا یہ تو قدم اٹھیں گے جانور بادشاہ کی چراہ میں داخل ہو جائے گا جو کہ جرم ہے ناجائز ہے کہاں حرام اور مشکلات کا معاملہ بھی یہی اگر کوئی انسان آرام سے بچنا چاہتا ہے زندگی میں اس کے لیے ہوتا ہے ہر صبح کی چیز سے بچے اگر انسان صبح کی چیزوں کو بھی اپنانے لگے تو ایسا انسان ایک نہ ایک روز حرام میں قدم رکھے گا ہرام خوری میں مبتلا ہوگا حرام کاری میں مبتلا ہوگا مشتبہ سے کیسے بچا جاتا ہے تمہاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے آپ نے اپنی چار اپنے پر اپنے پلنگ پر ایک گرا ہوا دیکھا ایک کھجور گرا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو اٹھا لیا اٹھا کر فرمانے لگے جی تو چاہتا ہے کہ کھا اس کھجور کو دل بچانا کر رہا ہے کہ کھا اس کھجور کو مگر مجھے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کھجور سرفیتا ہو اس وجہ سے میں نکھاؤں گی یہ جو ہو مشکل سے بچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کوئی ترین نہیں ہے وہاں کوئی علامت نہیں ہے کہ وہ سرفے کا ہے بس ایک شبہ تھا یہ سرفے کا ہو سکتا ہے نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم نے شبے کی بنیاد سے اس کو چھوڑ دیا سطفے کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے سطب کا دائرہ بڑا سنگ ہوتا ہے ابو صدیت عزی اللہ صدی پر مشہور واقع کہ ان کے غلام نے ایک مرتبہ لا کے کوئی جیت دی ابو کے اسلام سے میں کا سے نے ایسی کوئی بات بتائی تھی اور وہ چیز نشانے پہ لگ گیا وہ نہ فوا پوچھیں گے ساری مفتی جواب دیں گے کہ وہی پرتی اللہ نے کوئی یہاں کوئی حرض نہیں انہوں نے کوئی گنا نہیں کیا انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اس لیے کہ کھاتے والے معلوم نہ تھا وہ کھا لیا کوئی حرض نہیں لیکن سفرے کا تحادر تھا کہ وہ وغیرہ سدی پرتی اللہ نے کوئی ایسی معلوم ہوا کیا, کیا؟ کیا کیا اپنی دونوں انگلیاں منہ میں ڈالی دونوں انگلیاں منہ میں ڈالی جو کچھ کھایا تھا جتنا کچھ کھایا تھا کر دیا اور فرمایا جب لوگوں نے کہا ہوں اگر کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف دے رہے ہو ام اگر نے کہا اللہ کے قسم یہ جو بھی رضا میرے پیٹ میں گئی اس کو نکال کے رہوں گا بھلے سے اس کے نکلتے نکلتے میری جان بھی کیوں نہ نکل جائے یہ مقام نہیں تھے وہ افضل البشر عباد الانبیاء تھے انبیاء کے سے افضل انسان تھے جنہیں نبی کی زبانی صدیق کا نغب و تصدیق کا ٹیٹر ملا تھا مقام صدیقیت کے تقاضے اور ہوتے ہیں تقوے کے تقاضے اور ہوتے ہیں انگلیاں ڈال کر انہوں نے جو ہے اپنی اسپیش سے بہت ساری چیزیں نکال دی آج آج ہم اپنی زندگی میں اس اصول سے دور ہیں مشتبہات کو اپناتے ہیں اور مشتبہ کو اپنانے کی وجہ سے بہت سارے ناجائز کاموں کے شکار ہیں مثلاً بیڑی سگریٹ آلِ علم اور موتر عال علم کے تسمہ میں اس کے حام ہونے پر پھر بھی چونگے بعض علم نے اس کو مکرو قرار دیا ہے آج ہمارے بہت سارے نوجوان لیڈی سگریٹ کے سلسلے میں بحث کرو تو کہتے ہیں ارے فلا عالم نے تو اسے جائز قرار دیا اللہ کے بولے فلا عالم نے ٹھیک ہے جائز قرار دیا ہو لیکن ساری امت اس بات پر تو مستد ہے کہ وہ مشتبہ ضرور ہیں وہ چیز مشترکہ ضرور ہے ایمان کا تقاضا ہے اور تقرر کا تقاضا ہے ہم اگر اپنے تقرر اور ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اس مشترکہ چیز سے بھی بچیں اس بال اظہار ہے پیدا مٹنے کے نیچے لٹکانا ہے حرام ہے کتنی بڑی وہی میں آئی ہیں لیکن چونکہ بعض آنے ان کا یہ نقصان نظر ہے کہ تکبر کے جذبے کے بغیر اگر کوئی اس بال اظہار کرے تو وہ جائز ہے ہمارے بہت سارے نوجوان اس قول کو با کو کہ کے کے بغیر اگر فرمایا اگر آپ ایمان، کی سلامتی چاہتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچو جن میں شما ہوتا ہے ناجائز ہونے کا جن میں شما ہوتا ہے حرام ہونے کا لیکن میں یہ کم از کم مشتبہ ہاتھ میں سے تو یہ چیزیں ضرور آتی ہیں اور انسان کو اتنا ہی صرف ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تو تقوی کا معیار تخوا بڑی نازک زندگی چاہتا ہے تقوی کا بے معیار بڑا نازک ہوتا ہے اسی لیے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ تعلیہ وسلم بہاری شریف میں عبداللہ بن مصور ربی اللہ کہتے ہیں تقواہ کہ ہوتا ہے جو مستقل انسان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تقواہ کے دل میں اتنا ہوتا ہے کہ گناہ کا کس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے عبداللہ بن مسور ربی اللہ کہتے ہیں یہ مومن بندہ گیا مدد ہی انسان گنا کو اس نظر سے دیکھتا ہے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کے سر پہ گرنا چاہ رہا ہے ایک بہت بڑا پہاڑ بہت بڑی چدان کسی کے سر پہ گرنے والی ہو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے تھا مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اسی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے چھوٹے سے چھوٹے گنا پر بھی اسی طرح اللہ سے ڈرتا ہو اور کافر, کافر کا معاملہ یہ ہے بڑے سے بڑا گنا ہو بڑی سی بڑی غلطی ہو کبیرا گناہ ہو اس کے نزدیک کبیرا گناہ کی حیثیت کیا ہے ایک مکھی سامنے اڑ کے آتی ہے ہاتھ سے ہلا چلے مکھی کا مکھی کی طرح بڑے سے بڑا گناہ بھی آدمی کے دل میں تخوا جتنا ہو ایمان جتنا ہو اللہ تعالیٰ کا ڈر جتنا ہو بھائیو گناہ کو تو اتنا ہی عظیم سمجھتا ہے بڑے بڑے گناہ تو دور کی بات ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی وہ شخص بچنے کی کوشش کرتا ہے ضرورت ہے سفر میں زندگی گزارنے کی آپ ضرورت ہے ہر آن اور لمحہ ہر لمحہ ہمارے سامنے سسور ہو کہ رب العالمین سمی ہے رب العالمین بصیر ہے وہ ہماری ہر بات سن رہا ہے وہ ہمارے ہر عمل دیکھ رہا ہے وہ بصیر ہے دیکھنے والا ہے اور ایسا دیکھنے والا ہے کہ کالی میں کالی ہر قدم یہ احساس رکھے کہ میں رکولادمی کی نگرانی نہیں ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے سن رہا ہے اس کا قدم کسی غلطی کی طرف نہیں اٹھے گا غلطی کی غلطی کی طرف اڑ بھی جائے تقواہ ایسی چیز ہے معافی تو نا فرمانی کے راستے میں آدھا سفر طے ہونے کے بعد کی وجہ سے انسان پھلک کرا سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں میں اللہ کا تقوع پیدا کریں دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو تو بھی سطح فرمائے کہ ہم سکوے کو اس کے جانے تو شور کے ساتھ اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو تو بھی سدا فرمائے کہ ہم اور آپ اس کے مستقی بندوں میں سے بنے اللہ ترآمین ان تاڑی مریفوں رب منہ